دیے مولا یعقوب مجھے تجھے وہاں والا نشان پتہ سا ہے تو نے کہیں شیڈ سی تو کہ سی سودا میں کا ایک ہے چل پڑا نے آنکھوں سے میرا کون جگ پڑا میری آنکھوں سے میرا کون جگ ارے پل دکھتا سر ارے دیکھتا ہوں جس کا اثر جھلک پڑا میری آنکھوں سے میرا پونے گر پڑا میری آنکھوں میرا پونے ہر ایک قلب پہ دیکھتا ہوں جس کا اثر ہر ایک قلب پہ دیکھتا ہوں جس کا آسن چھلک پڑھا بھی آپ میرا پونے دیگر پڑا میری آنکھوں سے میرا پونے جگر قلب پہ دیکھتا ہوں جس کا اثر ایک قلب پہ 达 जिसको सर माशा अल्लाह माशा अल्लाह मारे तेरा पानी سفر نامار یونین میرے مرشد محبوب ہیں جو راجے گا سکون کا واحد راستہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں بدہواس اور پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں آج کل پاگل خانے زیادہ تر انہیں لوگوں سے آباد ہیں جنہوں نے رومانی دنیا میں قدم رکھا اور غیر اللہ سے دل لگایا پہلے اس محبوب کی یاد میں بے چین ہوئے پھر نیندیں حایل ہوئی اور آخر میں پاگل خانے پہنچ گئے میرے دواخانے میں ایک عاشق مزاج نوجوان آیا اور کہا کہ میرے مغز میں ہر وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کی ہو رہا ہے ایک پل کے لیے چین نہیں ہے اضطرا کا عالم ہے اور دل میں ہر وقت اسی کی یاد آتی ہے جس سے دل لگا بیٹھا ہوں اس وقت میں نے یہ شعر کہا کتھوڑے دل پہیں مغز دماغ میں کھونٹے بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے کتھوڑے دل پہیں مغز دماغ میں کھونٹے بتاؤ اور عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے میں نے اس سے کہا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس گلی میں جانا چھوڑ دو اور اللہ سے دل لگاؤ غیر اللہ سے دل لگا کر چین نہیں پا سکتے پھر میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا کہ کعبہ شریف میں ایک بچہ اپنی ماں سے گم ہو گیا بچہ بے قراری میں رو رہا تھا پولیس والے اس کو گود میں اٹھا کر اعلان... پولیس والوں نے اس کو گود میں اٹھا کر اعلان کیا کہ یہ بچہ کس کا ہے آج کے زمانے میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں کی عورتیں کابل شریف میں نہ آتی ہوں تو ساری دنیا کی ماں نے اس بچے کو پیار کیا گود میں لے کر اس کو की کرانے کی کوشش کی مگر وہ برابر چلاتا رہا اتنے میں اس کی اصلی ماں آ گئی رنگ بھی اس کا تالا کپڑے بھی میلے پسینے والے لیکن اس نے جیسے ہی اس کو گود نہیں لیا وہ فوراً سو گیا اس سے پہلے مصر اور ایران اور ہندوستان وغیرہ کی خوبصورت عورتوں نے رحمت کی گود ملتی ہے بندے کو چین آتا ہے اگر ساری دنیا ہم کو پیار کرے اور ہماری عزت کرے اور اللہ کو چھوڑ کر ہم حسینوں سے دل کو چین دینا چاہیں لیکن چین نہیں پا سکتے جب تک اللہ کا نام لینے کی توفیق ہم کو نہ ہو سارا عالم اگر ہم پر مہربانی کرے لیکن اللہ اگر ناراض ہے تو اللہ اس کو چین نہیں مل سکتا چین اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تم کہاں چین تلاش کر رہے ہو میری نافرمانیوں میں گناہوں میں چین ملے گا میرا نام لوگے تو چین پاؤ گے تفسیر مذہبی میں علامہ قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ میں جو با ہے معنی میں فی کے ہے. یعنی جب اللہ کی یاد میں جھوٹ نہ بھولے دل گندے خیالات نہ پکائے اس طرح سر سے پیر تک فی ذکر اللہ ہو جاؤ کما ان فلم جیسے مچھلی پانی کے ساتھ چین نہیں پاتی بلکہ پانی میں چین پاتی ہے مثلاً اگر مچھلی کا جسم تو پانی میں ہے لیکن اس کا سر پانی سے باہر نکلا ہوا ہے تو وہ پانی کے ساتھ تو ہے مگر پانی میں نہیں ہے اس لیے چین نہیں پا سکتی جب پانی میں ڈوب جائے کہ کوئی روز پانی سے باہر نہ ہو تب مچھلی چین پاتی ہے ایسے ہی مومن جب سر سے بہر تک اللہ کا فرما بردار ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کی یاد میں وہ ڈوب گیا اب اس کو سو فیصد چین ملے گا ایک عالم نے حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ذکر, ذکر اللہ سے اطمینان ملے گا میں روزانہ ذکر کرتا ہوں لیکن میرے دل میں کامل اطمینان نہیں ہے حضرت نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی گناہ کی عادت میں مقتلا ہو تمہارا ذکر نافذ ہے اس لیے تم کو اطمینان نافذ مل رہا ہے جس دن تمہارا ذکر کامل ہوگا یعنی تقوی اور اطمینان کامل, کامل نصیب ہوگا ذکر کامل وعدہ کا ہے ادا صرف تو ذکر کامل جب ہوتا ہے تب جبا کامل ہو گناہوں سے ذکر کامل جب ہوتا ہے جبا تقوی... بھائی تمہارا دھیان کہاں خلر ڈالتے ہو یہاں سمجھ میں نہیں آتا کہیں اور جاؤ جا فائدہ ہو. ذکر کامل جب ہوتا ہے جب تقواہ کامل ہو گناوں سے کلی اجتناب ہو جس دن گناہوں سے مکمل طور پر بچنے لگو گے اسی دن اطمینان سے مکمل طور پر لگو گے हो اللہ تعالیٰ کو سو فیصد فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے اپنی نافرمانی سے اجتناب کی سو فیصد تو اجتناب کی توفیق لگا دن میں جو مجلس ہوئی تھی اس میں جو دعا عرض کر رہا تھا عرت والا کی تاریخ ردا حدیث پاک کی دعا اللہ مہرن الحق حقم اور زخمت دبا اور باطل باطلم اور زخمشت اس میں میں نے کچھ کچھ اور مضمون میں گیا اس کی وجہ سے میں نے یہ کہہ دیا کہ اس میں رستہ جسمانی کی بھی نیت کر لو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ دعا صرف رستہ روحانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرون برداری کے لیے خاص ہے وہ دوسرا مضمون تھا جس کو میں نے بیان اس میں غلطی سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف رکھا اللہ ارن الحق حقم اور زخن انتبا ارن البادل بادل اور زکن اجتناوہ یعنی اللہ حق کو حق دکھلا دیجئے اور اس کی اتباع کو حق کی اتباع کو ہمارا رزق بنا دیجئے کہ جس طرح رزق رزق جسمانی انسان کو ڈھونڈتا ہے ایسے ہی عہدہ اور جب تک وہ اپنا اس طرح ڈھونڈتا ہے है جب تک جیسے जैसे رشت جی رشتے جسمانی بندے کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت موت ڈھونڈتی ہے بندے کو ایسے ہی جو ہے رسک جس وقت تک پورا کر نہیں لیتا بندہ اس وقت تک وہ مرتا نہیں ہے موت نہیں آتی تو یہ مثال اس لیے حرو صلی اللہ عصلم نے اس لیے اس کو فرمایا کہ حق کو ہم دکھلا دیجیے اور اس کی اتباع کو ہمارا رزق بنا دیجیے کیونکہ تاکہ جس طرح سے رستق جسمانی بندہ کامل کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جاتا تو رست روحانی اپنی یعنی اپنی کامل فرما بداری پوری پوری جب تک ہمیں نصیب نہ ہو جائے آپ کامل فرما بداری اس وقت تک موت نہیں دیجیے اس لیے رزق فرمایا اس کو تاکہ بندہ جو ہے وہ اس کو کامل اتباع کے بغیر دنیا سے نہ جائے اور ایسے ہی اجتنابا الباطل کہ اللہ باطل کو باطل دکھلا دیجیے ناحف راستے کو ناحف دکھلا دیجئے یہ بعض اوقات راستہ سامنے ہوتا ہے لیکن یعنی باطل راستہ ہوتا ہے لیکن اس کو آدمی خب سمجھ کر کرنے لگتا ہے اس لیے سمنا ہے کہ ناحق کو ناحف دکھلا بھی دیجیے یہ ناحف راستہ ہے صحیح راستہ نہیں ہے اور اس سے اجتناب کو ہمارا رزق بنا دیجیے کہ جس طرح وہی بات کہ رزق جس طرح بندے کو होता ہے کہ ہمیں کامل نافرمانی سے بچنے کی توفیق فرما دیجیے نافرمانی سے کامل بچنے کی توفیق فرما دیجیے اجتناب کی کامل اجتناب کی توفیق عطا فرما دیجیے اس میں جسمانی رزق وہ دوسرا مضمون اس نے غلطی سے مل گیا یہ صرف के روحانی کے لیے ہے بس یہی وضاک السلام علیکم ورحمۃ اور